میرے رہبر بر خام دل واس محفائی محفائی میرے رہ بر خام دل میں محفائی محفائی مفیدائی خدا بسارے ماں برے ماں خباب خون رگے ماں اومے برے ماں خون رگے خدا سرے ماں برے ماں خون رگے ماں نائی برے ماں خون رگے ماں میرے رہبر پر خامی دل و جاں سے میں فدائی میں فدائی, میں فدائی, میں فدائی, میں فدائی